اس میں یہ دیکھیے ایک تو یہ کہ حاجی بڑھ گئے اس میں تو کوئی شک نہیں اگر مینا کے خیمے مستلفہ تک پہنچ گئے پھر اللہ کے مہربانی ہے کہ مینا میں قیام کرنا واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ سننا تو کوئی آدمی اگر اس کے خیمے مضدلفہ میں پہنچ گیا اور مستفا میں وہ رہا اور رات میں کچھ ایک دو گھنٹے عام کر کے مینا میں بیٹھ جائے تو بھی یہ سننا تازہ ہو جائے